صلی محمد صحم محمد السلام <سؤال> علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامی برادران خواران سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درس کتاب دعوہ شریف میں سے درست نمبر 187 اور دعوت شریف کے اندر اس وقت ہمارے سلسلہ اور تو اولادہ کا درخت نمبر 36 چھتیسواں آپ لوگوں کے مارکان تک پہنچا رہا ہوں تو اس طرح آج کے درست کو ایک سو ستاسی ابلک چھتیس کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے اور اس وقت ہمارے اولاد ایسے ایک دوسرا ایسا جو کہ سرحِ نبا ہے میں تسالون اس کے مختلف آیات کے جو ہے توضع جی کل تک جو ہے عیڈ نمبر دس تک ہو گیا ابھی آید نمبر گیارہ سے آگے چنئی آیات کی مختصر ترجمہ توضیحی جی آپ لوگوں کو کر لوں گا اِس اللہ علمٰن الحیم عرماتی وجہ النّ نہارا معاش ہے ہاں جی اس سے پہلے وہ دردست کے آخر میں تھا وج الباس ہاں جی اور ہم نے رات کو تمہارے لہ لباس کے خلق کیا اور ابھی وجہ النہارا معاش ہے اور ہم نے قرار دیا نہارا دن کو ہاں جی معاشَََََََََََ معاشن اے سبب اليل تمہاری زندگی زندگى گزارنے كا تمہارى معيشت كا سبب قرار ديجيے دی کہ دن کو تم جو ہے اپنی ضروریات زندگی جو ہے حاصل کرنے کے لیے تم کشب کر سکے تو عائد کا تجمہ یہ بنے گا اور ہم نے دن کو تمہارے لیے روزی کمانے کے لیے بنایا ہے اور ہم نے دن کو تمہارے لیے روزی کمانے کے لیے بنایا بجال نہ ہارا اور ہم نے تمہارے دن کو بنا دیا قرار دیا معاشن روزی کمانے کے لیے دوسرا ترجمہ یہ کہ اور ہم نے دین کو تمہارے معیشت کا ذریعہ و سبب بنایا یا معیشت کا ذریعہ و سبب قرار دیا ہاں جی یہ سات کا مختصر توجہ ترجمہ ہے توزیع تھوڑی سی ہے کہ رات کے برعکس جو ہے رات کے برعکس جب دن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو پردہ رات کی جو ترکی کا پردہ ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور ہر چیز نظر آنے لگتی ہے ہر سو روشنی پھیل جاتی ہے دن کو ہاں جی زندگی کی رات کو رکی ہوئی گاڑی جو ہے پھر حرکت کرنے لگتی ہے بازار کھل جاتے ہیں منڈیوں میں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے کاشکار اپنی زمینوں میں حل جوتتے ہیں ہاں اور مزدور اپنی مزدوری پہ نکل آتے ہیں نوکری دا نوکری طبقے جو ہے اپنی نوکریوں پر ڈیوٹی کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں غرض کی سورج طلوع ہوتے ہی کشب معاش کے لیے جد و جہت اور تاغ و دو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ عالم خارش میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں صبح ہوتے ہوئے رات کو اتنی لوگ کاموں پہ نہیں نکلتے ہیں اور میں آرام کر لیتے ہیں لیکن دن کو یہ سارے کام جو ہے زندگی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہر کوئی اپنے اپنے مختلف کاموں پہ مختلف ڈیٹیوں پہ جاتے ہیں اللہ اسے کی طرف اشار فرماتے ہیں وجہ النہر معاشہ اور ہم نے دن کو تمہاری ہاں معیشت کا ذریعہ اور سبب بنایا کہ تم اس دن کی روشنی ذر سے اپنے لیے معیشت کا سامان پیدا کریں تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہماری قدرت نمائی ہے کہ یہ اللہ ہوں ہم اللہ ہیں ہم ہیں کہ جس نے اس دن کو ایسا بنایا کہ روشنی کی روشن کیا اس میں معتدل جو ہے حر کے ساتھ روشنی بھی تمہیں دے دیا اس میں پورا روشن ہے ہر جگہ روشن ہے لہٰذا اس میں تمہارے کا سوکار آسان ہو جاتا ہے لہذا ہم نے اس کو سب کا تمہیں ذریعہ بنایا اور رات کو آرام کا ذریعہ بنایا رائے روماتی وہ بنے نہ فوک وقم سب انشدادہ نمبر بارہ جو ہے وہ بنے نہ فوک وقم سب انشدادہ بنے نہ بنے نہ جو ہے بنا یبنی بنا ان سے تعمیر کرنا عمارت کھڑی کرنا بنانے کے معنی میں تو بنینا نہ یعنی نہ کے ذہن آیا تو ہم نے بنایا یعنی اور ہم نے بنایا بنینا اور ہم نے بنایا ہاں فوک یعنی اوپر کے معنی میں کم تمہارے فوک اور کم تمہارے اوپر ہاں لفظ فوق جو ہے عرمیں جھات ستّہ انسان کے چار چھ جھاتے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے تو ان میں سے فوق اوپر کے ہونے میں لگمت نے اور ہم نے بنایا تمہارے اوپر کیا بنایا سب انسات ہم نے تمہارے اوپر سات چیزیں کیا سات کیا شدادن مضبوط شدید کی جوہ مد ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط چیزیں بنایا مراد سات آسمان بنایا ہاں جی وجال اور وہ بنے اور ہم نے تمہارے اوپر سب من شدادن سات مضبوط آسمان بنائے سات مضبوط آسمان ہم نے تعمیر کیے قرار دیے تن اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائی تو اللہ فرماتا ہے اگر ہماری قدرت انسان جو ہے اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پختکاری کے کی شان ملازہ کرنی ہو ہاں جی تو ذرا آسمانوں کی اس ذرا آسمانوں کے اس نیلگون چھت کی طرف آن اٹھا کر دیکھو ذرا آسمانوں کی طرف آن اٹھا کر دیکھو اللہ کی قدرت کا تم نے نظارہ کرنا ہے ہاں صدیاں ہاں جی گزر چکی ہیں یہ زمانہ جو ہے زمین آسمان بن گیا ہزاروں سال لاکھوں سال گزر چکے ہیں اس صاحبان کوئی ان کو تنے ہوئے بنائے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں لیکن بتاؤ انسانوں کہ شکست تریخ کا کوئی نشان اس میں نظر آتا ہے کیا تمہیں اس میں کہیں کوئی ٹوڑا ٹوٹ گیا ہو کہیں سے سراخ ہو گیا ہو اس کے اندر نہیں بھائی کہیں کوئی شکن ہاں جی کوئی ٹوٹ پھوٹ کوئی جھول ہلنا جلنا ہرگز نہیں جیسے آزل میں خلق کیا ویسے کمح کو رہے ہیں ان کو اتنا مضبوط بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شمار ستارے انہیں آسمانوں میں اس میں ماہ و گردشیں جیسے ایک ہی کہکاشانوں کے اندر جو ہے اربوں ستارے ہیں لاکھوں اربوں ستارے ہیں اور ہر ستارے اور بہت سے ستارے ہمارے سورج سے کتنا گناہ بڑا ہے اللہ اکبر لیکن کسی کو مجال نہیں کہ اپنی اپنے سے سر منہ سرک جائے ہٹ جائے ہاں جی تیز روی یا ست روی کا مظاہرہ کہ اپنی مرضی سے اللہ نے ہر ایک کے لیے جو مدار دیا جو رفتار دیا حرکت کی بس اسی کے پاون ہے اور اسی رفتار پہ ہاں جی لاکھوں سال سے چلے آ رہے ہیں یہاں جو نظام اوقات اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کرے سورج ایک سیکنڈ دیر سے طل ہو جائے چاند ایک سیکنڈ دو سے طل ہو جائے یا ایک منٹ ایک سیکنڈ جلدی طل ہو جائے نہیں بھائی کسی کی کوئی مزال نہیں سب جو ہیں اپنے اپنے معین وقت پہ طلو تو اپنے اپنے معین وقت پہ غرو کسی کو آگے پیچھے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تو یہ عظیم موجودات یا عظیم سورج عظیم چاند ہنج اور عظیم سیارات یہ سب کو اللہ تعالی نے ایسے سسٹم میں ڈالا ایسے ایک نظام میں ڈالا ایک ایسے مدار میں ڈالا کہ کوئی ایک لمحہ بھی جو ایک ماکرو سیکنڈ بھی آگے پیشے ہاں یہ جی، طلو اور غروب میں آگے پیچھے نہیں کرتا ہے. ہر ایک اپنے بالکل سو فیصد معین وقت پہ طلوع اور سو فیصد معین وقت پہ غروب تو یہ سب کس کس ذات عظمت کی کہانی ہیں ہاں جی تو تو تم جو ہے ہماری طاقت و قدرت کو اپنی ناقص طاقت پر قیاس کرتے ہو یہ تمہاری سراسر نادانی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کرنے کے مقصد کیا ہے تو تو کفار قریشوں کے اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ناممکن سمجھتے ہیں تو اللہ کے ماتب میں اللہ جس نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنایا اور ان آسمانوں کے اندر کتنی لاکھوں ستارے ہیں اور ان میں ہر ستارے کو اپنے اپنے مدار پہ لگایا ہاں جی دن رات کا آنا جانا سورج کا غروب تلو چاند کا غروب تلو مغرو ستاروں کا غروب تلو اور یہ سب جو اتنی منظم اور بروقت ہیں ان میں ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہے تو یہ عظیم نظام کو حل کرنے والے اللہ کے لیے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ کیسے تم کہتے ہو یہ مشکل ہے ہاں جی وہ تو قدرت ملقہ کا مالک ہے تو وہ اللہ جو اتنے عظیم نظام کو حلق فرماتے ہیں اس کے لیے تم تو تم, تم کچھ بھی نہیں تھے تمہارے کوئی وجود نہیں تھا تم کو خلا فرمائے ابھی تو تمہارے وجود ذرات روح موجود ہے تمہاری وجود کے ذرات موجود تھے صرف اس کو جمع کرنا یہ ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور کسی صورت میں مشکل نہیں ہے اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں آگے آئے نمبر تیرہ فرماتے ہیں وجا النا سراج وَحَاجَ اور, اور ہم نے قرار دیا سراج ویسے جو چراغ کے معنی میں ویسے جو عام لوگ اپنی چراغ کے مان لیکن یہاں سورج مراد ہے اور ہم نے کرا جیسراج ایک چراک اس آسمان کے اندر جو کہ وہ ہے وہ کے معنی اور میں لکھا ہے وہ وہ مجموع نور حرارہ وہ حاج یعنی اس کو کہتے ہیں جو نور اور حرالت کا منبع وہ تو یہ چراغ ایسی چراک ہیں یہ سورج ایک ایسی جو ہے ہے کہ ایک, ایک منور وجود ہے نورانی وجود ہے جس کے اندر نور بھی ہے روشنی بھی ہے اور گرمائش بھی ہے ہاں جی روشنی اور گرمائش دونوں کا مجموعہ ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس نیلگل آسمان کے اندر ایک ایسا جو ہے چراغ کا ایک ایسی سورج ہم نے قرار دیا جو جس سے عظیم نور کا بھی مامبہ ہے اور حرارت کا بھی مامبہ ہے حرارت بھی اسی سے ملتا ہے کائنات کو روشنی بھی اسی سے ملتا ہے کائنات کو تو ایسے عظیم جو ہے موجود ہم نے خلا کیا تو یہ وہ جو سورج سر کی جو ہے سراج کی صفت ہے یعنی اللہ تعالی نے سورج میں نور اور حرارت دونوں کو جمع کیا اس میں ہاں نور اور حرارت دونوں کو جمع کیا اور دونوں کا مجمع ہم سب یہ تو ہماری سکی چیز ہے چاند میں صرف نور ہے روشن حرارت نہیں ہے گرمائش نہیں ہے اور ستاروں میں بھی ہمیں جو نظر آتے ہیں روشنی ہے لیکن حرارت نظر نہیں آتا لیکن زمین لیکن یہ اچھا ایک سورج ہے جس میں نور بھی ہے اور حرارت بھی ہے اور اسی حرارت کے ذریعے سے دنیا کے تمام پھل فروٹ میں جاتا ہوں وہ اچھا چیزیں پکنے میں اسی سورج کا دھال ہے تو اس سورج کے حوالے سے جو ہیں ہم مزید تفصیل ذالقرآن میں کچھ توجیحات معلومات میں لکھا ہے فرماتے ہیں سورج ایک ایسا چراغ ہے جو سارے عالم کو منور کر رہا ہے اس کے بنانے والے اللہ فرماتے ہیں ہم ہیں وہ صرف روشنی نہیں گرم بھی ہے روشنی حرارت دونوں انسان کو بات زندگی کا سر چشمہ ہے انسانی زندگی کے بقا حیوانات موجودات کے بقا کے لیے روشنی بھی چاہیے اور گرمائش بھی چاہیے اور عال علم سے معافی نہیں کہ کائنات کی یہ ساری چہل پہل جس کے اندر آپ کو خوبصورت نظر آتے ہیں گلشن حسیک یہ حسن, حسن آرائیاں اور جو خوبصورتیاں آپ کو نظر آ رہا ہے اور جمال آفرین ہاں جی جو زبائیاں اور خوبصورتی ہیں مختلف صورتوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب حکم کیا ہے نور اور حرارت دونوں کا سر یہ تمام خوبصورتی یہ خوبصورت پھل پھول ہاں طرح طرح کے جو ہیں پھول جو آپ کو نظر آتے ہیں گلستانوں میں جائیں ہاں جی اور نرسریز میں جائیں تو کتنے خوبصورت ہمیں پھول نظر آتے ہیں تو یہ سارے خوبصورتیں جمال ہے یہ سارے درختان طرح طرح کے پھل فروٹ یہ سب کس کی برکت سے فرماتے ہیں یہ سب جو ہے سورج اور روشنی گرمائش اور ہر اور نور دونوں کے سرچشمے سے یہ سب کو وجود ملتے ہیں اور یہ دونوں صفحت جو ہے قوت نور اور گرمائش سورج کے اندر اللہ نے رکھا ہے اور سورج کو ان دونوں کا سرچشمہ اور منبع قرار دیں اگر اس میں صرف نور ہوتا سورج کے اندر یا صرف حرارت ہوتی تو زندگی نام کی کوئی چیز ہاں نہ پائی جاتی ہاں نہیں پائی جاتی کیونکہ وہ موجودات کو زندہ ہونے کے لیے نور بھی چاہیے گرمی بھی چاہیے تو لوگ چاہے صرف ایک سے جو ہے موجودات باقی نہیں رکھ سکتے خوبصورت کی عظمت کے بارے میں ایک تحقیق جو ہے یہاں تفصر شاء القرآن نے جو ہے کتاب انسائیکلوپیڈیا کا سے نقل کیا ہے نامی کتاب سے اس کی جیل نمبر اکیس سوا نمبر پانچ سو سے نقل کیا ہے سورج کے بارے میں سورج کی عظمت کے بارے میں فرماتے سورج کے بارے میں جو ہے یہ سورج کے بارے میں اگر انسان غور کرے اللہ کی عظمت مدار کرنا ہو غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی قادر ملغ ہونے کا جو چاہیں کر سکنے کا جو پختہ یقین حاصل ہو جاتا ہے انسان کو فرماتے ہیں زمین کے حجم سے اس کا حجم مجموعی جو ہے اس کی حجم سے موٹائی طول عرض دونوں ملا اور موٹائے تینوں ملا کے اس مجموعی حصے کو حجم بولتے ہیں تو زمین کے حجم سے اس کا حجم کہتے ہیں سورج کا حجم یعنی آپ سے پوچھا جائے بھائی سورج زمین سے کتنا بڑا ہے فرماتے ہیں سورج زمین سے تین لاکھ تیئیس ہزار تین تیس ہزار گنا بڑا ہے اب آپ اندازہ کرو سورج زمین سے کتنا بڑا ہے ہاں جی تین لاکھ تیئیس ہزار گنا سورج زمین سے بڑا تو اب یہاں سے زمین سورج کی عظمت کو دیکھ لیں اور زمین سے اس کے کتنے فاصلے پر ہے کتنے دور ہے فرماتے ہیں نو کروڑ تیئیس لاکھ میل ہے نو کروڑ تیئیس لاکھ میل دور فاصلے پر سورج ہے وہاں سورج طلوع ہو رہا ہے اور اس کے نور سے ادھر زمین روشن ہے اب آپ یہاں سے دیکھیں سورج کی روشنی کی عظمت کو دیکھیں ہاں جی اتنی فاصل پر جو ہم اپنے گھروں میں چراغ روشن کریں بجلی کا بلب بھی بلو ہزار دس پندرہ ہزار کا بھی روشن کریں تو زیادہ زیادہ ایک میل تک روشن کرے گا اس کے بعد روشنی نہیں کرے گا لیکن یہ سورج کے اللہ کی اس نور کی عظمت کا آپ دیکھو زمین سے نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہیں ملا لیکن وہاں سے ادھر ہمیں روشنی مل رہا اور گرمائش بھی مل رہا اور فرماتے سورج کی جو قریب کا جو درجۂ حرارت ہے فرمات جس کے اندر جو گرمائش حرارت اس کے درجۂ فرماتے ہیں ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سینٹیگریڈ تھا اللہ حکم بر یعنی اس کے قریب کسی بھی موجود کو جانا کوئی ناممکن ہے محال ہے کوئی بھی قریب ہونے چاہیں گے تو وہ جلد کے ختم ہو جائے گا اس وقت اس کا سب کچھ نابود ہو جائے گا کتنی عظیم جو ہے حرارت کا مجموعہ کتنی گرمائش ہے وہاں پر ہاں جی ایک کروڑ چالیس لاکھ کوئی معمولی ڈگری نہیں ہے ہاں جی ہمارے گھر پانی جو ہے سو سینٹیگریٹ پہ ابل جاتے ہیں سو سینٹیگریٹ پہ اس میں آپ ہاتھ ڈالیں تو ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے ہاں جی تیل وغیرہ جیسے چولہے مار وغیرہ جو ہے اس کو آپ ابالیں تو اس کی گرمائش جو ہے ہاں جی دو سو تین سو تک شاید زیادہ زیادہ بنتا ہے ڈیڑھ سو تک اس میں آپ ہاتھ ڈالیں وہ سو ڈال کر ہاتھ ختم ہو جاتا ہے ہڈی تک وہ جلا ڈالتے لیکن آپ سورج کی گرمائش کو دیکھیں کہ ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سینٹیگریڈ رہتے اور اس کے اندر جو اس کی جو مساوت ہے سورج کی مشرق سے معروف کے جو فاصلہ اس کے اندر قطب بولتے ہیں کسی بھی دائرے کے اندرونی فاصلے کو قطب بولتے ہیں تو سورج کی اندرونی جو ہے اس کے اندرونی مساوت آٹھ لاکھ ہزار میل ہے سورج کے ایک کنارے سے آپ چل کے جائیں دوسرے کنارے پر جائیں تو اس کے اندر کے مسافات آٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار میل لکھیں جو زمین کے قطب سے ایک سو نو گنا بڑا ہے تو آپ اس پر حیران نہ ہو فرماتے ہیں بیچ سورج کی اتنی عظمت کو دیکھیں فرماتے ہیں بعض ستارے سورج سے بھی ستہا گنا بڑا ہے ستھا گنا بڑے ہیں فرماتے ہیں کئی ایک ستارے بھی ہیں جن کا قطر شرح کے قطر سے کہتے ہیں آٹھ سو گنا بڑھا اب یہاں دین اندازہ کرو تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے یہاں دین گرام اس کی عظمت کا ادراک جو ہے انسان کے لیے ممکن نہیں ہے لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک کرتے ہوئے اس پر ہمیں سچا ایمان لانا چاہیے آج کی دس اسی پر اتفاق کرتا ہے